أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَبُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میں مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے چونکہ پہلے ہی دلا کافی دیر ہو چکی ہے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا اور آپ حضرات جو اہم باتیں ہیں انہیں محفوظ کرتے جائیں گے اپنے ذہن میں اور اپنے قلم کے ذریعے سے اپنی کاپیوں میں یا اپنے مصفر یہ جو دورہ آج ہو رہا ہے شروع اس میں قرآن مزید کی جو آیات جہاد ہیں ان کی تشریح ہوگی تفسیر ہوگی ان کا شمار ہوگا انشاء اللہ اس میں کچھ کام تو میرے ذمے ہیں میں ہر صورت کے آغاز میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں اتنی آیات جہاد سراحت کے ساتھ ہیں اور اتنی آیات میں جہاد کی طرف اشارہ موجود ہے آپ وہ عادت لکھ لیں گے دوسری چیز جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں کون کون سے غزبے یا سریے کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایہ انہیں کو بھولنے کی وجہ سے مسلمان جہاد کے مسئلے کو بھول گیا اگر اس کے دل و دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہادی سراپا ہوتا کہ اللہ کے نبی میدان میں کڑے لڑ رہے ہیں تو کبھی اس کو ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ جہاد کی تعویل کرتا یا اس میں کوئی تحریف کرتا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرتا تو ہم ہر صورت کے شروع میں عرض کریں گے کہ اس میں کون کون سے غزوات کا ذکر ہے اور کون کون سے سرایہ کا ذکر ہے تیسری بات جو ہر صورت کے شروع میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ اس صورت میں جہاد کے اہم اہم مسائل کون سے تاکہ باقی آیات کا تو ترجمہ اور مختصر تشریح ہو جائے اور جو چند اہم مسائل ہیں ان مسائل پر ہم بحث بھی کریں گے اور آپس میں گفتگو بھی کریں گے تو یہ تو ہے میری ذمہ داری تین باتوں کی اس کے علاوہ میں سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو تین چیزیں لکھوانا ضروری سمجھوں گا پہلا یہ کہ جہاد کے اہداف کیا کیا ہیں پرانے مجید میں جو جہاد کو فرض قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں پر فرض قرار دیا تو اصل مقصد اور ہدف تھا کیا اس وہ تین اہداف ہیں وہ آپ لکھ لیں گے دوسرے نمبر پہ قرآن مجید میں قواعد جنگ آپ کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو دعوت تھی تین سال تک اس میں صرف تیس آدمی مسلمان ہوئے تھے اور پھر یہی تیس وہ حضرات تھے جنہوں نے تیس سال میں دنیا کو فتح کر لیا تھا اس میں اللہ تبارک بتا کی نصرت کا دخل تھا دیہات کے فریضے کا دخل تھا لیکن اللہ نے مسلمانوں کو لڑنا سکھایا مسلمان جنگ جانتے ہیں دنیا میں اور کوئی جنگ جانتا ہی نہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو جو ٹریننگ اور تربیت دی ہے لڑائی کی وہ کتنے دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی اور اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے تو ہم سیکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو میں دس اصول جنگی اصول ذکر کروں گا جس پر دنیا کے تمام جو حربی امور کے ماہرین ہیں ابھی حال ہی میں کرنل برن کی ایک کتاب آئی انگریز ہے اس نے بھی آخر میں کہا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے دس اصول ہیں بس یہی سب کچھ ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ دس اصول آپ لکھ لیں گے اپنے پاس ایک کاغذ اہداف کتنے لکھیں گے تین اور اصول کتنے لکھیں گے دس پھر پرانے مزید میں جو جہاد کی آیات ہیں ان کو اگر ہم ابواب میں تقسیم کریں کہ کس کس موضوع پر ہیں یہ آیات تو ہمارے خیال میں اگر ان کو دس پر تقسیم کر دیا جائے دس موضوعات تو پھر تمام آیات ان دس عنوانات کے نیچے آ جاتی ہیں وہ دس عنوانات بھی آپ کو لکھوا دیے جائیں اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ پانچ دن جو آیت بھی آپ پڑھیں گے اس آیت کے بارے میں آپ نے تین فیصلے کرنے ہیں کے تین اہداف میں سے کون سا ہدف اس آیت میں بیان ہوا ہے دس جنگی اصولوں میں سے کون سا اصول اس میں بیان ہوا ہے اور دس عنوانات میں سے کس عنوان کے تحت یہ آئے ہے یہ فیصلہ آپ حضرات میں کرنا ہے اور اس کے لیے فہرست بنانی پڑے گی آپ لوگوں کو اس لیے کہ جہاد آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس طرح سے تین فہرستیں آپ کے پاس ہو جائیں گے اور آخر میں ہم ساتھیوں سے وہ کاغذ لے کے دیکھ لیں گے کہ کس نے ٹھیک لکھا ہے جو ٹھیک لکھے گا وہ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو ٹھیک نہیں لکھے گا اسے کہیں گے کہ آپ دوبارہ تربیت کریں بات سمجھ آ گئی آپ حضرات سے تو کچھ کام میرے کرنے کے ہیں اور کچھ کام آپ حضرات کے آپ کے کام بہت آسان تین فہرستیں ہیں اور آپ نے آیات کو ان کے ذیل میں جیسے مرغی کے پروں کے نیچے چوزے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ نے ان عنوانات کو مرغی کی طرح بنا دینا ہے ماں کی طرح بنا دینا ہے ام کی طرح بنا دینا ہے اور باقی آیات کو اس کے نیچے جمع کرتے چلے جائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو جہاد کا مسئلہ قرآن مجید میں سمجھ آ جائے گا اور پھر ایک بہت بڑے کفر یعنی جہاد کے انکار سے ہماری زندگیاں پاک ہو جائیں گی انشاءاللہ تو اس کے لیے تیار ہیں آپ ذہنی طور پہ اب اگلا م... مسئلہ جو ارد کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پرانے مجید نے تو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر دی تمام صورتوں میں جہاد کے موضوع کو بہت اہمیت اور ترتیب سے بیان کیا ہے یہ میرے پاس ایک فہرست ہے پرانے مجید کی مدنی صورتوں کی جو لکھوائی ہے تو قرآن مجید کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات کی تعداد سولہ سو تیئیس بنتی سولہ سو تیئیس آیات بنتی ہیں جو مدنی ہیں ہجرت کے بعد نازل نازن اور آخر میں جب ہم جہادی آیات شمار کریں گے تو وہ چار سو پچپن سے زائد آیات جہاد کی ملیں گی آپ کو سراہد تو سولہ سو آیتوں میں سے اگر ساڑھے چار سو جہاد کی ہوں تو چوتھا حصہ جہاد ہے کہ نہیں اتنا بڑا فریضہ کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آ رہی ہے ان میں سے ہر چار آیتوں میں سے ایک آیت دیہات کے بارے میں آ رہی ہے اور باقی آیت پورے دین کے بارے میں آ رہی ہے اور آج اگر مسلمانوں کو نہیں آتا تو یہی فریضہ نہیں آتا باقی دنیا کی ہر بات انہیں آتی ہے ہر بات آتی شرح جامع کا حاشیہ زبانیں سننے آپ آپ جو ہے وہ حمد اور میر جاہد کے بارے میں جو نقطہ پوچھ لیں آپ لیکن آپ پوچھیں آیات جہاد ذرا سنا دو کسی کو یاد نہیں کسی عالم دین سے آپ کے موضوع کے بیان فرمائیے وہ خطبہ پڑھیں گے اور کہیں گے ایک ہی بس دوسری کوئی یاد نہیں اور حدیث پڑھیں گے الجی ہاذ ان لائم القیام پتا نہیں کتنے سال ہو گئے علما کی خدمت میں جا کے ان کے پاؤں پکڑ کے یہ حدیث کہ ہمیں کسی کتاب میں دکھا دو آپ کا چی نہیں ملی الحمدللہ لی. لیکن سب کو یہی حدیث یاد ہے حدیث کے جو حدیث کا جو مفہوم ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا یہ مفہوم تو بالکل درست ہے کئی احادیث سے ثابت ہے ار جہاد و ماضن و باقانی جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا اِلا اللہ آخر امتی یہاں تک کہ میری امت کی آخری جماعت یقاتل قاطل امتی حدت جال قتال کرے گی معلوم و قیامت تک جاری لاتو من امتی حقی میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی حق پر اس میں لا لاتو سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ہے جہاد قیامت تک رہے گا ایک حدیث میں الجہاد و جہاد جاری رہے گا اور آخر میں فرمایا لا لہو جور ولا عدل عادل کسی ظالم کا ظلم بھی اسے بند نہیں کر سکے گا کہ کوئی ظالم آ کر کہے کہ جہاد پہ پابندی تو بند نہیں ہوگا ولا عدل و کسی عادل کا عدل بھی بند نہیں کر سکتا کہ کوئی منصف آ کر کہے کہ میں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہو گے نہیں کہیں نہ کہیں اللہ کا دشمن کسی پتھر کے نیچے ہوگا اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے جا کے لا تلو ضور ولا عدل عادل اس سے بھی ثابت ہوا قیامت تک رہے گا <الخیل> فی الخیر معقود الاسی الخیر اللہ یوم القیام بخاری کی روایت ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے اور اس خیر کی تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اجر اور غنیمت عجر اور غنیمت تو معلوم ہوا کہ گھوڑے بھی قیامت تک رہیں گے اور ان گھوڑوں پر ہونے والا جہاد بھی قیامت تک رہے گا صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا لوگوں نے کہا تھا ابھی ٹینک تیارے آگے گھوڑوں کو کون پوچھتا ہے ابھی چند دن بعد دیکھنا پیٹرول کو آگ لگنے والی ہے پھر ہر طرف گھوڑے ہی نہیں لا رہے ہوں گے اور ابھی جب افغانستان میں لڑائی تھی تو جب شمال کی طرف مجاہدین گئے تو وہاں گھوڑوں کی حکومت ہے غزوں کی حکومتیں گھوڑوں پر وہ جی... قتال کرتے تھے تو مجاہدین نے بھی پھر گھوڑے لیے اور کام شروع کیا اپنا تو گھوڑا اللہ کے نبی صلیم کی دعا ہے گھوڑے کو اور یہ قیامت تک رہے گا اور اس پر ہونے والا جہاد بھی انشاءاللہ اللہ قیامت تک رہے گا الخیل محقودی نواسی الخیل یوم القیام تو بات تو ٹھیک ہے بالکل کہ جہاد کب تک جاری رہے گا لیکن ان الفاظ کے ساتھ حدیث ابھی تک کسی کتاب میں تو نظر سے نہیں گزری ہمارا علم ناقص ہے آپ میں سے کسی نے کسی مستند کتاب میں پڑھی ہو تو ضرور بیان فرما دے تاکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ حل ہو جائے لیکن جس عالم کو بھی آپ کھڑا کریں گے کہ حضرت جہاد پہ بیان فرما دیجیے اللہ تعالی علماء کی درجات بلند فرمائے زندگیوں میں برکت دے تو وہ کہیں گے یوم القیامہ باقی ساری حدیثیں یاد نہیں ہوں گی امام بخاری جب جہاد کے لکھنے بیٹھے امام بخاری کے بارے مشہور ہے نا ہر باب لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے وضو کرتے تھے غسل میرے خیال میں ڈھائی سو دفعہ ان کو استخارہ کرنا پڑا ہوگا کیونکہ دو سو بتیس ابو ہیں جہاد کے بخاری شریف میں صرف تین سال سے خواہش ہے دل میں کہ جو سہائے سکتہ میں جہاد و قتال کی احادیث ہیں ان کو جمع کر دیا جائے کئی بار ہم نے بھی کوشش کی کئی بار حکومت نے بھی تعاون کیا نظر بند کر کے کہ آرام سے لکھ سکے بیٹھ کے لیکن نہیں پوری ہو رہی تو آپ میں جوڑ مائے کرام ہیں اگر یہ احسان کوئی کر دے تو اتنی زخیم کتاب ہوگی جس کے کم از کم دو ہزار صفحات بنیں گے زیادہ اگر ان احادیث کو تشریح کی جائے تھوڑی سی اور ان کی تھوڑی سی تحقیق کر دی جائے بخاری میں مسلم ترمزی ابو داود اور ابن ماجہ اور سنان نسائی کے اندر اتنی زیادہ تحاد کی احادیث ہیں کہ آپ حیران لیکن یاد تو نہیں ہمیں آپ حضرات کو تو انشاءاللہ یاد ہوں گی ہوگی دس دس بارہ بارہ احادیث لیکن جہاد پر سینکڑوں سے بھی متجاوز احادیث موجود تو ان حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے وقات امن اللہ کے نبی تو نبوت کا اختتام فرما کے چلے گئے اب ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سر ہے کہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث اس لیے بیان فرمائی تھی نا کہ ان کو یاد کیا جائے ان کو آگے سنایا جائے سمجھایا جائے تو کل ہمارے مولانا عاصف صاحب کہہ رہے تھے جنہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا اللہ خیر سے کہ ایک دورے حدیث بھی رکھنا چاہیے جس میں احادیث جہاد پڑھائی جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی ارادہ کر لیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی تو جہاد کے ساتھ مسلمانوں کی اس عمومی غفلت کی وجہ سے جہاد کا معنی دل و دماغ سے نکل گیا اور سب سے افسوسناک شکل یہ ہے کہ ابھی جہاد کی کوئی متعین شکل کے جہاد ہے کیا چیز یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مسواک تو آپ کے ذہن میں کتنی قسم کے مسواک آئے ہیں ایک ناک والا ایک آنکھوں والا ایک منہ والا ایک سر والا سارے ہیں نا جی ایک ہی آیا صرف کون سا ہوتا ہے وہ ہاں دانتوں والا دانتو والا آنکھوں والا نہیں آیا مسوات اچھا تو مسوات کی معلوم ہو ایک متعین شکل موجود میں آپ سے کہتا ہوں میں صبح نماز پڑھ کے آیا تو آپ میں سے کچھ کھڑا کر کہ کیوں ایک مبم کلیما استعمال کر رہے ہو میں عربی میں کہتا ہوں فلئی تو کیا ترجمہ کریں گے علماء کرام اس کا میں نے صبح نماز پڑھی تھی اب آپ میرے کو کھڑے ہو کر کیا کلیم ہے متشاب استعمال کر دیا آپ نے کون سی نماز پڑھی تھی سلاۃ اللہ پڑھی تھی سلاۃ الملائکہ پڑھی تھی جی سلاۃ الحیوانات پڑھی تھی سلاۃ الجمادات پڑھی تھی کون سی سلاد آپ نے پڑھی تھی میں کہوں گا بھائی سلاد پڑھی آپ کے نہیں نہیں سلاد کے معنی کیونکہ قرآن میں تو اللہ کی سلاد کا بھی ذکر ہے کہ نہیں ابھی کیا پڑھ رہے تھے قاری صاحب وہی یوسلی علیکم و ملائکت اللہ تعالیٰ تم پہ نماز پڑھتا ہے یوسلی صلاح یوسلی نماز پڑھنا ان اللہ و ملائی کا تہو یوسل اللہ بھی سلاد اور فرشتے بھی سلاد وما کانہ سلاۃ میں کہوں آپ سے کہ سلحی تو میں نے صبح نماز پڑھی آپ کہیں سلاۃ المشرقین پڑھی تھی کیا میں کہوں گا وہ کیا ہے کیا وما کانا سلاۃ اللہ مقام و تفزیہ کہ مشرقین کی نماز تو کعبہ کے جدید تالیاں اور چیٹیاں تھی ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ میں کہوں گا نماز پڑھی آپ کو پتہ ہے کہ وضو کیا ہوگا اور کھڑے ہو کے پڑی ہوگی اگر میں آپ سے کہوں حج کہ اس سال فلاں نے حج کیا وہ کون سا حج جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا تو حجون فل وہ بھی تو حج ہے نا حجت سے نکلا ہے ایک ہی حج ذہن میں آئے گا جو کہاں ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے عرفات مضطلفہ میں لیکن ایک بے جہاد مظلوم مسکین لفظ جہاد آتے ہی قسموں کی ایک امبار لگ جاتا ہے یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے سر سے بھی پاؤں سے بھی جسم سے بھی آنکھوں سے بھی کانوں سے بھی اتنے جہاد کھڑے ہو جاتے ہیں لائن کے اندر کے آدمی کو وہ جہاد جس میں میرے پاس نبی کا خون گرا ہوا ہے اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا اس لیے میں بار بار غزوات و سرایا کی بات کرتا ہوں کہ جہاد کے معنی اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے متعین فرما دیے ہیں یہ ظلم ہے کہ نہیں آپ بتائیں اتنی ساری آیات ہیں چار سو پچاس سے زائد آیات موجود ہیں اللہ کے نبی کے ستائیس غزوات موجود ہیں صحابہ کرام کے شہداء کی لاشیں موجود ہیں پھر بھی لفظ جہاد آتے ہی ہم تابیلیں شروع کر دیتے ہیں میں مانتا ہوں لفظ جہاد اور معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن لفظ سلاد بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ سیام بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ زکات بھی, بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ حج بھی تو اور معنی میں استعمال ہوا ہے تو ان کی وجہ سے اصل پہ فرق نہیں پڑتا تو اس کی وجہ سے کیوں پڑ جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم بزدل ہو چکے ہیں ہم اللہ رب العالمین کو جان نہیں دینا چاہتے ہم, ہم مرنا نہیں چاہتے ہم ڈرتے ہیں اللہ سے ملاقات سے ڈرتے ہیں ہم نے اپنے دشمنوں کو کافروں کو کھلا چھوڑ دیا اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے جہاد کی تلوار ہم نے چھین لی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تعویلوں کے اندر مبتلا فرما دیا مرزا قادیانی کے وساوس کے اندر ہمیں مبتلا کر دی تو آپ حضرات تیار ہیں آپ ساری چیزیں لکھنے کے لیے تو آپ شروع کر دیں بسم اللہ کر کے سب سے پہلے لفظ جہاد کے معنی سمجھ لیں اور اس عقیدے کو یاد کر لیں پکا اور وعدہ کر کے جائیں کہ آپ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی اور ہم ان کے خون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے معنی نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے نا البتہ میں پورے انصاف کے ساتھ دیکھو بھائی ہم جہاد کے بارے میں زائد مبالغہ نہیں کرتے ہم دو. جتنا آیا ہے اتنا ہی یاد کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے پورے دین کے ساتھ پیار ہے محبت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے کے ساتھ اس سنجے کا فرمایا ہے نا تو ہمیں اس سنت سے بھی پیار ہے ایک ایک سنت سے ایک ایک فریضے سے پیار ہے جہاد کو اس کی حیثیت سے زیادہ بیان کرنا یہ ہمارا فرض منصبی نہیں ہے اور ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے انشاءاللہ شاء جہاد فیال کے وزن پر اس کے چار معنی ہیں ایک معنی لغوی ایک معنی شرعی ایک معنی عرفی ایک معنی اصطلاحی اور اکثر الفاظ کی یہی چار معنی ہوتے ہیں علماء کرم جانتے ہیں ہر لفظ کا ایک معنی لغوی ہوتا ہے کہ لغت میں اس کے معنی ہے کیا اس لفظ کے معنی کیا ہے جیسے سلاد کے لغوی معنی م کے لگوی مانا حج کے لگوی معنی جب بھی آپ فقہ چطا کی کتابیں اٹھائیں گے الحجو لغت القستو حج لغت میں کسے کہتے ہیں قصد کرنے کو ارادہ کرنے کو سیام لغت میں روکنے کو قبض کو دوسرا معنی ہوتا ہے شرعی کہ شریعت نے اس کے کیا معنی متعین فرما دیے اور تیسرا معنی ہوتا ہے عرفی کہ عرف عام میں عام لوگوں میں جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو معنی متبادر فورن ذہن میں آنے والا معنی کون سا ہوتا ہے ٹھیک <تصفح> <تصفح> ہے اس کو کہیں گے عرفی اور تیسرا معنی اصطلاحی کہ کسی بھی فن کی اصطلاح اس میں اسے کیا کہتے ہیں تو جہاد کے بھی ہمیں چار معنی کرنے پڑیں گے ایک معنی لغوی ہوگا ایک معنی شرعی ہوگا ایک معنی عرفی ہوگا اور ایک معنی اصطلاحی ہوگا پھر قرآن و سنت میں جہاں جہاں لفظ جہاد استعمال ہوا اس کے معنی سمجھنا آپ کے لیے منٹ میں آسان ہو جائے گا چٹکی بجائیں گے اور مانا آپ کو منٹ میں سمجھ آ جائیں گے کیونکہ آپ کابیلوں کے پردے سے نکل کے کے نور پہ آ جائیں گے آنکھیں کھل جائیں گے جہاد کے لغوی بھی مانا یہ الجہد سے بھی ہے الجہد سے بھی ہے الجہد کے معنی مشقت اور الجہد کے معنی طاقت عام معنی تو اس کے یہ ہوں گے لغت میں من او کہ کسی آدمی کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہے اس کو خرچ کر دینا کسی بھی کام میں اپنی طاقت اور قوت کو پوری طرح سے لگا دینا کسی بھی کام میں اسے کیا کہتے ہیں لغت میں جہاد کیا کسی بھی کام میں اپنی طاقت اور قوت کو لگا دینا یہ کیا کہلاتا ہے جہاد کہلاتا ہے لیکن چونکہ یہ باب مفالہ سے استعمال ہوتا ہے اور باب مفالہ میں آگپتر طرفین ہوتے ہیں تو اس لیے جہاد میں وہ قوت اور طاقت مراد ہوگی جو کسی کے مقابلے میں ہوگی. کتنا آسان زمانہ ہو گیا سارا غبار دور ہو گیا نہیں ہو گیا دن جہاد کے معنی اپنی ساری طاقت اور قوت کسی بھی کام میں لگا دینا لیکن کیونکہ باب مفالا سے آیا ہے تو معنی ہوں گے اپنی طاقت اور قوت کسی کے مقابلے میں لگا دے جہاد اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے بہت بسی ہو گیا ابھی میں ابھی ٹانگ میں وہ ہے تکلیف ہے کھڑا نہیں ہو سکتا میں پورا زور لگا کے کھڑا ہوتا ہوں یہ بھی جہاد ہوگا لغت کے اعتبار سے اس لیے کہ میں نے اپنی پوری طاقت اور قوت استعمال کی اپنی بیماری کے مقابلے میں میرا مد مقابل کون تھا بیمار آپ باہر جا رہے ہیں اچانک سامنے کسی خاتون پہ تھوڑی سی جھلک پڑی اب اندر سے آواز آئی کش کھینچو اس کو یعنی دیکھو اسے تو ادھر سے دل نے کہا مکش مک ہے تو اب کش مکش شروع ہو گئی دل کے اندر ایک کہتا ہے دیکھ دوسرا کہتا ہے نہ دیکھ اللہ مارے گا نفس کہتا ہے دیکھ لے دیکھ لے دل کہتا ہے نہیں اللہ مارے گا دہلی جنت کی حوریں رہیں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں تو ان غلیظ چیزوں کو دیکھے گا پھر اس نے ہمت کر کے کہا نہیں دیکھتا یہ بھی جہاد لغت کے اعتبار سے کیونکہ اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت خرچ کی اپنی نفسانی خواہش کے خلاف اپنی رفتانی خواہش کے مقابلے میں بات عقل شریف میں آ رہی ہے ذہن میں آ رہی ہے حضرات یہ کون سا معنی ہے جہاد کا ذخبی معنی استفراغ واقعی خرچ کر دینا جتنی بھی وسعت میں اور طاقت میں ہے جتنی بھی آپ کی قوت اور طاقت و وسعت ہے اس کو لگا دینا کسی کام میں من قولن وہ پہلے بات سمجھ نہیں آ رہی جہاد کا یہ لفظ کافروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے قرآن میں کہا گیا وہ ان جادا کا بن لاہی اگر وہ کافر تجھے مجبور کریں شرک کرنے پر تیرے ماں باپ جاہدا کا لفظ آ کے نہیں آ گیا تو یہ جہاد تو کافر بھی کر سکتا ہے جس جہاد میں ہم فخر کرتے ہیں نا ہر وقت اور اس جہاد سے ہم پورے قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یہ جہاد تو کون کر سکتا ہے کیونکہ جہاد کے معنی ہے کسی بھی کام میں کسی کے بھی مقابلے میں قوت اور طاقت کو خرچ کر دینا تو کافر اگر کسی کام میں اپنی قوت اور طاقت, طاقت خرچ کرے گا تو لغتن یہ بھی جہاد ہو جائے گا اور قرآن نے کہا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن وہ ان جا کا اگر وہ تیرے ساتھ اس بارے میں جہاد شروع کر دیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر سر کرنا تو, تو اب ان کی اطاعت نہیں کرنی ماں باپ میں حیران ہوں کہ جو جہاد کی قسمیں بیان کرتے ہیں اس قسم کو کیوں نہیں بیان فرماتے کہ ایک جہاد کافروں کا بھی ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی آیت میں آیا ہوا ہے وہ جہادا کا ہے کہ نہیں کوئی عالم بتا دے جہادا یو جاہدوں سے ہے کہ نہیں ہے <تصفح> وہی مادہ ہے وہی جہاد وہی جوہد مادہ ہے سب کچھ ہے اس کے اندر تو جہاد کے لغوی مانا اپنے دماغ کو پلا دیا آپ لوگوں نے کسی بھی کام میں کسی کے مقابلے میں اپنی پوری قوت اور طاقت کو لگا دینا یہ لغت میں جہاد کہتے ہیں یعنی اس کا اس کا جو عربی میں ترجمہ ہے نا وہ جہاد ہوتا بات سمجھ آ کہ نہیں آگے یہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے اور مکی صورتوں میں جہاں بھی لفظ جہاد استعمال ہوا یا جن حدیثوں میں قتال کے علاوہ استعمال ہوا وہاں اس جہاد سے لغوی جہاد مراد ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے اور قرآن اور حدیث بخیل نہیں ہے کہ کسی لفظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال نہ کریں میں نے آپ سے کہا سلاد عربی میں نماز کو کہتے ہیں لیکن وہ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا اگر کوئی آدمی کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ نماز کی اتنی قسمیں میں کس کس قسم کو پڑھوں ایک سلاۃ اللہ ہوتی ہے ایک سلاط ملائے ہوتی ہے ایک سلاۃ القفار ہوتی ہے ایک سلاۃ المشرقین ہوتی ہے ہم کہیں گے بابا سلاد کی یہ سارے استعمال لغوی ہیں جو اصل اطلاعی استعمال ہے سلاد کا یعنی نماز تجھے وہ پڑھنا پڑے گی وہ فرض بات آپ کے ذہن میں آگے بھائیو. اب کوئی مکی آئے پڑھ کے پریشان کرے گا تو آپ کیا کہ یہاں جہاد کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے لگوئی معنی میں اور قرآن کا ہر قرآن مزید کا ہر جو ہر اختلاف لگوئی معنی میں استعمال ہوئی ہے میں پچاسیوں مثالیں دے سکتا ہوں تو یہاں بیٹھ کے نمبر اب آئیں گے جہاد کے شری معنی کی طرف شریمانہ کون سا ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا وہ معنی دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے متعین کر دیا ہو اسی کو کہیں گے نا شریح مانا تو جہاد کا شریح مانا ہے الکی فی سبیل اللہ فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حنبلی تمام فکن جہاد کا مانا ہے الکی فی سبیل اللہ شری مانا ہے چنانچہ بدائے تنا میں لکھا ہے کہ یوستا ملوفی بدل الفی واقت و جل بن نفسی بل دسانی اور عام جو تشریح لکھی ہوئی ہے شامیہ کے ہاشیے میں اس کو اپنے پاس لکھ لیں آپ لوگ محفوظ کر لیں آسان ہو جائے گا مطلب بدلفی فلقی تالی کی سبھی لاہی اپنی ساری طاقت اللہ کے رستے میں لڑنے پہ خرچ کرنا مباشرتا تن خود شامل ہو کر او معاونتن معاون تن یا معاونت کرتے ہوئے دل مالی دے مال او رعین او تقسیری سوادن مال کے ذریعے مشورے کے ذریعے یا تعداد بڑھانے کے ذریعے ہم نے بیس کتابیں دیکھی ہیں تمام سکھا کی جہاد کا شریح معنی آتا ہے فی سی اللہ اور کوئی معنی نہیں ہے اور جتنے معنی ہیں وہ کس اعتبار سے میں نے پہلے از کر دیا لغوی الد المنجاد الفسا سراخوں پہ حتیٰ کہ اگر کوئی اس روایت کو دلائے رجانا ملل جہادی جی ہادل الاکبر اول تو ہمیں اس روایت کے ماننے میں تردد ہوگا بہت ہی ضعیف روایت بہت ہی کمزور اکثر نے موضوع لکھا ہے سب نے کہا کہ ابراہیم بن ابلہ کا قول ہے تو تب بھی ہوتا رہے ہمیں کیا ہے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ اتحاد و جا بھی جہاد لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے من جہاد نما جاہد الفسی لبو امانا میں استعمال ہوا لیکن جہاد کا شری معنی جو شریعت نے بیان کیا جو اسلام کے ارکان و فرائض میں سے ہے وہ ہے القطال فی سبیل اللہ اور قرآن میں چھبیس جگہ پر لفظ سے جہاد بانا کتال آیا ہوا چھبیس جگہ پر ایکت ایک کو پڑھتے جاؤ اللہ رب العالمین خود متعین فرماتے ہیں جہاد کا معنی کیا ہے قطال فی سبیل اللہ بلکہ شبہات و مساو کے جواب دیتے ہیں آگے یہ دیہات کا معنی لڑنا ہے اور کوئی معنی نہیں ہے شری معنی اور کوئی نہیں ہے تو جہاد کے شری معنی سمجھ آ گئے جہاد کے شری معنی کیا ہے بس ختم بلفال فی سبیل اللہ اس کی پھر شکلیں ہیں مباشرتن و او معمنۃ بے او رائین او تقسیری سوادن بہرحال امیر جہاد کی تشکیل میں کسی بھی شعبے میں آ جانا اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کافی ہوگا چاہے کو روٹیاں بھی پکا رہا ہو لیکن مقصد اس کا جان دینا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو علیہ اللہ ہو نمبر دو جہاد کا عرفی معنی نمبر تین جہاد کا عرف عام یا عرف خاص ہم یا عرف خاص مراد لیں گے اس لیے کہ جہاد مسلمانوں کی اطلاع ہے تو اس سے اہل اسلام یا اہل ذکر یا جو مسلمانوں کے اہل رائے ہیں ان کا, ان کا اس مراد ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سن دو ہدری میں جب جیہاد فرض ہوا اور برے صغیر میں انگریز کے آنے تک مسلمانوں کے کسی بھی مجمع میں جب لفظ جہاد بولا جاتا تھا تو عرف میں اس کے معنی ہوتے تھے الْقِتَالُ فی سبیل اللہ اس کے کی معنی کیا ہوتے تھے اس کی مثالیں لے لیجیے آپ کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ جہاد پر گیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے یہ اکبر پر گیا یا اکبر پر گیا ہے یہ قلم سے کرنے گیا ہے یا ناک سے کرنے گیا ہے پوچھتے تھے فوراً دماغ میں کیا آتا تھا لڑنے گیا ہے نا حضرت عمر چکر لگا رہے ہیں رستے میں ایک, ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی حضرت عمر نے صبح اس کو بلا کے پوچھا پردے میں کہ کیا کر رہی تھی اس نے کہا میرا خامن جہاد پہ گیا وہ مجھے یاد آ رہا تھا تو شعر و شاعری شروع کر دی میں نے تو اللہ کے حضور حضرت عمر نے پوچھا دی کو کون سے جہاد پہ گیا ہے کہیں کو تصنیف کرنے گیا تعلیم کرنے گیا نہیں فوراً حضرت ہفتہ کو بلایا کہ بتاؤ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے خامن کے بغیر اور میں چار مہینے آسانی سے کر لیتی ہے کہ آپ چار مہینے بعد مجاہدین کو گھر آنا پڑے گا چھٹی ورنہ فکا کو بلاتے کہ اس عورت کا جو لفظ جہاد ہے اس کے معنی مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا اس کے خامن کیا کہا ہے مدینہ کی گلی میں آواز لگی الگ جہاد آؤ جہاد کی طرف تو آپ نے وہ قصہ پڑا نا ایک صحابی قلم لے کے آیا تھا یار کس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے کیونکہ جہاد بالقلم آیا تھا نا صحابی البتا ہے میں لکھا ہوا ہے جی سارے لوگوں کے ذہن میں کون سا مانا آتا تھا کہ کہاں جانا ہے لڑنے کے لیے جانا تھا سب کو گھروں میں وسیعتیں ہو رہی ہیں مل رہے ہیں رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں شہادت کی امنی لاجیز ہو الجنہ جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں وہ کھڑا ہو کر اپنا قد اونچا کر رہا ہے پاؤں کے بل اور اس کے اپنی انگلیوں پہ کھڑے ہو کے قد کشتیاں ہو رہی ہیں آپس میں کہ تو جائے گا کہ میں جاؤں گا لگتا ہے کہ صحابہ کا علم ناقص تھا کہ ان کو جہاد کے ایک ہی مانا آتے تھے اللہ نے ہمیں وسیع علم دیا ہمیں جہاد کے پچیس مانا آتے تھے ثابت ہو گیا ہماری افضلیت ثابت ہو گئی نہیں ہوگی صحابہ پر نا اس بلّہ نہیں ہو سکتا صحابہ افضل تھے ایک ہی معنی عرف کے اندر جب بھی کہا جاتا تھا فلاں جہاد پہ گیا فلاں جہاد پہ آیا میں کہتا ہوں چھوڑو اس زمانے کو اس زمانے میں بھی جب مجاہدوں کو کوئی گالی دیتا نا تو اس کے معنی لڑنے کے ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں مجاہد بڑے خبیز ہیں بڑے خناز ہیں کھا گئے ہیں گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں تو اس سے وہ مجاہدین قلم مراد ہوتے ہیں یا مجاہدین نفس مراد ہوتے ہیں یہی فقیر بے چارے کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی آنکھ نہیں کسی کی ایک بازو نہیں کسی کا وہ نہیں یہی فقیر مراد ہوتے ہیں تو عرف میں تو اس زمانے میں بھی جہاد کس کے معنی میں آتا ہے ستال کے معنی میں آتا ہے تو جہاد کے عرفی معنی بھی ہوگئے فی سبیل اللہ تھوڑا سا اور ترقی فرمائیں گے اب ہم لوگ تو جھوٹ سچ بول سکتے ہیں یورپ والے بھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں بول سکتے ہیں بلا نو ازب اللہ ان کی بات تو معتبر ہے نا بھائی وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرتے وہ اتنے ترقی یافتہ ہم تو بھی وہی پرانے دور میں پھر رہے ہیں سنجا کرو جی وضو کرو جی وہ تو ان سے پاک ہو کے اوپر ہو گئے وہ ہمارے یہاں وہی پرانی بات ہے یہ بیوی ہے اس کو دا یہ بیوی ہے یہ بہن ہے یہ ماں ہے الگ سب تفریح ختم ہو گئی ترقی ہو گئی ان کی بات تو سچی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ ہم جہاد کو ختم کر دیں گے تو وہ جہاد اکبر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں اصغر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سا مانا مرادلے ہوتے ہیں میں برطانیہ گیا کسی نے مجھے وہ دستاویز لا کے تھی جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی ان کے یہاں قانون ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے اس کو پچاس سال کے بعد چھاپنے کے لیے نکال دیتے ہیں تو میں نے وہ پڑھی تو حرام رہ گیا حضرت مدنی کی رپورٹیں لکھی ہوئی تھی ان کے مجموعے میں کوئی بیٹھا ہوگا رمال ڈال کے لکھتا رہتا ہوگا لکھا حسین احمد مدنی کہلاتا ہے حسین احمد مدنی کہلاتا ہے بہت فسادی مولوی ہے قرآن کے ذریعے جہاد کی دعوت دیتا ہے اب یہ انگریز کا لکھا ہوا ہے اب تو آپ انکار نہیں کر سکتے جہاز کے معنی کیا ہوتے ہیں اب تو اتنی بڑی دلیل آ گئی اس پہ تو انکار بھی کہوں انگریز کی بات کا انکار کیسے ہوگا تو اس کا جو حضرت کا لکھا تھا کہ یہ جہاد کی دعوت دیتا ہے اس کے دماغ میں تھا فتال کی دعوت دیتا ہے لڑنے کی دعوت دیتا ہے تو جہاد کے عرفی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے لے کے ہمارے زمانے تک ایک ہی کر رہے ہیں کہ جب بھی جب وہ جہاد بولا جاتا ہے بچہ بوڑھا عورت مرد کافر مسلمان منافق سب ایک ہی مانا سمجھتے ہیں وہ ہے تیال تو پھر ہم اسے بیان کرتے ہوئے توڑنے مروڑنے کی کیا ضرورت ہے سمجھ آ بات آ اللہ اکبر کبیرہ تیسرا جہاد کا اصطلاحی معنی چوتھا جہاد کا اصطلاحی معنی جہاد کا اصطلاحی معنی تمام اہل اصطلاح کے نزدیک متفقہ طور پر ہے الکالبی اللہ چناتے جب بھی کسی حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد آتا ہے تو اس میں جو احادیث لائی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں کی گھوڑا تلوار پلاں پلاں مٹی غبار جہاد یہ ساری یہ آتی کہ نہیں آتی کتاب جب لایا جاتا ہے اس کے نیچے بھی یہی ہوتی ہیں تو جتنے بھی اہل اصطلاح ہیں جب فقہ کی کسی کتاب کو آپ کھولتے ہیں اور اس میں کتاب الجہاد آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو نف کی اصلاح کے احکامات ملتے ہیں یا لڑنے کے احکامات ملتے ہیں آپ نے تو پڑھی نا فقہ صاحب سب نے چناتے اصطلاح اہل اصطلاح کے نزدیک بھی دیہات کے معنی کیا ہوئے اب خود غور فرمائے لغوی معنی ہے کسی بھی کام میں محنت اور کوشش کرنا لیکن شریف معنی بھی قتال فی سبیل اللہ عرفی معنی بھی قتال فی سبیل اللہ اصطلاحی معنی بھی قتال فی سبیل اللہ اب انکار کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی کے دماغ میں اور ان تین چیزوں پر پوری دنیا کے اہل علم کا اتفاق ہے اور الحمدللہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب جہاد کی اصطلاحی یا شرعی یا عرفی بحث ہو رہی ہو تو اس میں لغوی کو نہیں گھتانا چاہیے نا لغت میں بہت چیزوں پہ استعمال ہوا لفظ دیہات کافروں کے لیے بھی ہوا مسلمانوں کے لیے بھی ہوا ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی دیہات کا لفظ استعمال ہوا حضور نے فرمایا ففی ہی یہ لغوی استعمال تھا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت میں کوشش کرو نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہوا البو جائے تم انجا کافر کے لیے بھی استعمال ہوا وہ انجا ہدا کا اعلان کا بلّا کافر کے لیے بھی استعمال ہوا تو جب جہاد کی وہ بحث ہو رہی ہو جو شری بحث ہے تو اس میں لغوی معنی کو نہیں لانا چاہیے ہماری صرف اتنی گزارش بس اور یہ گزارش حق ہے نہ حق ہے جائز ہے نہ جائز, جائز ہے تو آپ سارے مجھ سے وعدہ کریں کہ جب آپ جہاد پر بیان کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ تو آپ جہاد کے جو خالص شری معنی ہیں انہیں جب بیان کر رہے ہوں گے تو لغوی معنی کو اندر نہیں گھسائیں گے کیونکہ اس سے دین کی تحریف ہو جائے مثلا میں آپ کو تقریر کرتا ہوں سنیں گے میری تقریر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُ مِن مسلمانوں نماز قائم کرو مشرق نہ بنو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے زائد مقامات پہ نماز کا حکم دیا نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور حضور اکرم صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیام و علا حمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے ان میں دوسری چیز نماز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ و اماد اور نماز تین کا ستون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا منترا کا سلا متعمد فقد کثر جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آئے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن نمرود فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا مسلمانوں نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو اگر تم ذکر کر لوگے تو تمہیں نماز کا ثواب ملے گا تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی اتفاق ہے میری تقریر سے ہم لوگ کون سی غلط بات کی میں نے ساری باتیں سیکھی شروع میں اب تک کتنی جوشیلی تقریر تھی تسلسل بھی تھا کہ نہیں تھا روانی سلادت تھی کہ نہیں تھی کیا غلطی کی میں نے رسا دیا میں نے ایک دن ایسا کیا مجرم ہو گیا اور آپ لوگ ساری زندگی سے جہاد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جہاد یہ ہے جہاد ہوئے یا میں کہتے ہیں یہ جو آج تقریر کر رہے ہیں نا یہ بھی جہاد ہے کیونکہ لغت میں جہاد کوشش کو کہتے ہیں میں بڑی کوشش سے مطالعہ کر کے آیا تو بھائی ہے جہاد آپ کی تقریر خدا کی قسم ہے جہاد لیکن لغوی ہے اس کو اصطلاحی معنی میں نہ ڈھونسا ہوگا خالص کیوں نہیں بیان کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص بیان کیا ہم خالص کیوں نہیں بیان کرتے آپ اعلان کر دو کہ آج جہاد کا لغوی معنی بیان ہوگا مسجد میں خدا کی قسم میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کریں لغت میں جو جہاں جس معنی میں آتا ہے کریں بیان لیکن جب آپ کہیں گے جہاد فریضہ اسلام کا ہے وہ بیان ہو رہا ہے پھر اگر آپ نے آخر میں ایک پک لگائی تو پوری تقریر کا موزہ خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مقصد بھی خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا میں نے نماز پہ ساری قرآن کی آیت کو سنائی کہ نہیں سنائی حدیثیں سنائی سب کچھ سنایا آخر میں صرف ایک جملہ بول دیا تو ساری تقریر پہ لوٹا پھر گیا نہیں پھر گیا یہی ذکری کرتے ہیں یہی ہم جہاز کے ساتھ کرتے ہیں واضح کرو آئندہ یہ کام نہیں کرو صبح میں آیات تو جہاد کی تحقیق دیکھ رہا تھا تو حضرت بن عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سامنے آیا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا قبیب کے معنی بھی ہوتے ہیں جو چال باز کے ساتھ چال بازی کر سکے اور پھر پکڑے گئے اور پھر کافروں نے انہیں گرفتار ہو گئے بگ گئے پھر ان کو سولی پہ لٹکایا گیا کہا گیا کہ اپنی جگہ تم کہہ دو اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کیا کیا بات کرتے ہو میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے چالیس کافروں نے مل کے لٹکایا اور نیزوں سے وار کی اور آخری وقت میں فرمایا کہ اللہ میرے نبی کو میرا سلام تو پہنچا دے فرشتوں نے مدینہ میں سلام پہنچایا آکا بےتاب ہیں سب صحابہ پریشان کی کیا بے بےتابی شہادتیں ہوتی رہتی ہیں کہا نہیں میرے خبیب کی لاش جو ہے ان کے قبضے میں ہے کوئی لاش لا سکتا ہے تم نے سے اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے مسلمان حکمرانوں تم تو زندوں کو بھی نہیں بخشتے ہو میرے نبی نے اپنی لاشیں بھی نہیں کافروں کے پاس رہنے سے کہا کوئی ہے جو میرے خبیب کی لاش لائے فلاح الجنہ جنت ملے گی اسے فلاح الجنا لاش ہمارا زندگی موت کا عقیدہ ہے کہ جب انسان شہید ہو گیا تو اب اس کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ کرتا رہے لیکن اسلام کی غیرت جہاد کا مفہوم کہ ہماری لاش بھی کسی کے پاس نہ رہے حضرت زبیر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں ہوں حضرت مقداد میں نسرت کھڑے ہوئے میں ہوں کہا جاؤ اکیلے تو آدمی جا رہے اور گئے تو چالیس دن ہو چکے تھے حضرت قبیر کو لٹکے ہوئے اور چالیس مشرق تلوارے لے کے پہرا دے رہے تھے اور سو رہے حضرت زبیر نے ان کے اندر سے گھوڑا نکالا اور جا کے حضرت خبیب کی لاش مبارک کو اتارا تو چلو تازہ تھی چالیس دن بعد اپنا ہاتھ زخم پہ رکھا تھا خون دھس رہا تھا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور لے کے وہاں سے چھلانگ لگائی گھوڑے کو چالیس مشرق پیچھے ستر دوسری طرف سے پیچھے جب قریب پہنچے تو لاش کو نیچے ڈالا تو زمین نے اپنے آغوش میں ان کو نکل لیا بلی الرض کہتے ہیں یعنی زمین نے ان کو نکل لیا بلی الرض حضرت زبیر نے اعلان کیا کہ مشرکوں میرا پیچھا تو کر رہے ہو میرا نام بھی جانتے ہو میں زبیر ہوں حضرت مقداد نے کہا میں مقداد ہوں تو مشرق پیچھے ہٹ آج اگر ہم مسلمان زندوں کے مظالم روتے ہیں تو لوگ ہمیں منع کرتے ہیں نبی تو اپنے مردوں پہ بھی روتے رہے اگر جہاد کا یہ عام مصنوع نہ ہو مجھے معاف کرنا آپ لوگوں کی تو اپنی اخباری ترجیحات ہیں آپ کی اپنی معلومات ہیں ہماری اپنی دنیا ہے کل صدام حسین صاحب کا بیان تھا میں نے بی بی سی پہ سنا اس نے جہاد پر اتنا موثر بیان کیا کہ شاید تو کر سکے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کیسا کسرا کے ساتھ یہ کیا ہم وہ ہیں ہم فلاں ہیں میں نے کہا صدام جب اپنے ملک میں تو جہاد پہ پابندی لگا رہا تھا تجھے یاد نہیں تھا یہ سب کچھ اس وقت نام لینا ممنوع تھا عراق میں جہاد کا اور جب آج اپنی ذات پہ آئی ہے تو نظر آیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پہ آئی تو خود لڑ رہے ہیں خبیب کے جسم پہ آئی تو جہاد کے اعلان فرمایا میں یہاں پوری دنیا کے مسلمانوں قرآنوں سے کہتا ہوں کہ تم جو جہاد کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے تم سب کو ایک دن جہاد پر بیان کرنا پڑے گا تب تم میرے دلائل ڈھونڈ گے میری کتابیں اٹھاؤ گے یہ آپ جی قوم کو بلانا ہے تو اب ذرا بتاؤ ہمیں یہ عائض بتاؤ ہمیں یہ حدیث بتاؤ یہ کوئی تقریب کاری ہے کوئی دہشت گردی کی دعوت نہیں ہے قرآن کی دعوت ایک لوز میں اپنی اپنی طرف سے کہتا ہوں تو میرے گرے پکڑو یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ وہی بات ہم کر رہے ہیں اور اگر یہ دفاعی لائن نہ رہی تو کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ کے نبی نے اپنے لاش کافروں کے پاس نہیں چھوڑی ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ شاء اللہ چند دن پہلے بھی ایسے واقعات پیش ہے اس سے پہلے بھی آئے الحمد مسلمانوں میں کچھ لوگ تو زندہ ہیں ابھی لیکن جو جہاد میں تحریف شروع ہو گئی ہے اس کا کیا علاج کیا آپ وعدہ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ سچا کہ so جب جہاد کے شریف مانا بیان ہو رہے ہوں گے اس میں لغوی معنی کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے ہم انکار, ایسا... ہم انکار نہیں کرتے لغوی معنی کا میں نے انکار کیا ہے نہیں کرتے سلاد کے لغوی معنی کا بھی انکار نہیں ہے لیکن جب نماز کا بیان ہو رہا ہوگا لغوی معنی نہیں آنے دیں گے کیونکہ اس سے ایک فریضہ معطل ہو جائے اب یاد ہو ہوگئی بات جہاد کے لغوی معنی اپنی محنت اور کوشش کسی کام میں اچھی طرح سے پوری کوشش اور محنت خرچ کر دینا لیکن کوئی بدے مقابل ہونا چاہیے نفس ہو خیال ہو بیماری ہو کوئی مد مقابل ہونا یہ جہاد کا لفظ عام ہے مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے نفس اصلاح کے لیے قلم کے لیے زبان کے لیے ہر چیز کے لیے عام ہے لیکن دوسرا معنی ہے شری شرعی مانا اصطلاحی مانا عرفی معنی وہ کیا ہے یاد کر سارے کہیں زیاد کے کہ شریف مانا الفی ربی اللہ آواز نہیں آ رہی جملہ کہیں تاکہ اللہ کے نبی الحمدللہ یاد ہو گئی بات پکی طرح سے دن میں آگے شرعی مانا یہی ہے اور عرفی بھی یہی ہے اور اصطلاحی بھی یہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تحریف سے بچا لیا اور اب آئے تھے آپ پڑھیں گے آپ کو ثبوت ملے گا اس چیز کے ان اس موضوع پہ آئے لکھنا چاہیں تو میں لکھوا بھی سکتا ہوں کہ پرانی مسجد میں کہاں کہاں لیکن میں نے کہا فہرست اگر آپ لوگ خود بنائیں گے تو آپ کا علم تیز ہو جائے گا اس صورت میں چھبیس جگہ لفظ جہاد قرآن نے سراہتن قتال کے معنی میں ذکر کیا ہے اب آپ لکھیں وہ چیزیں جو دس عنوان میں چاہتا ہوں کہ آج صورت شروع کرتے ہیں ہم بلکہ سورہ بقرہ ختم بھی کر دیں آج تو دس عنوانات جن کے تحت آیتیں ہوں گی یہ آپ لکھ لیں جلدی جلدی تاکہ بعد میں آپ جو آئے آئے اس کو ایک ایک عنوان کے نیچے بانٹتے جائیں تو آپ کے پاس ایک پوری کتاب بن جائے گی آپ دیہات کے مصنف بن جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور جہاد کے اصلی معنی آئیں گے تو پھر ہم دہشت گردی سے بھی بچیں گے اس کو مارو اس کو مارو ناجائز لوگوں کو مارو ملک میں موجود ضمیوں کو مارو یہ جہاد میں نہیں آتی یہ چیزیں جہاز بہت اونچا ہے لکھیں دس عنوانات میرے پاس یہ محفوظ ہیں نمبر ایک اجازت و فرضیت جہاد بہت ساری آیات ایسے ہیں جن میں جہاد کی اجازت اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے اب جو آیتیں آتی جائیں گی جو اس موضوع کے ہوں گی ان کو آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے نمبر دو احکام جہاد قرآن مجید نے جہاد کے بہت سارے احکام کو جزیے کے احکام ہیں انفال غنائم کے احکامات ہیں اتاد کے احکامات ہیں بہت سارے حک... نماز خوف کے احکامات ہیں جہاد کے احکامات کو ذکر کیا ہے نمبر تین فص مزید نے دیہات کے قصے بیان فرمائے ماضی کے بھی حضرت طالوت کا جہاز حضرت تابوت کا جہاز اس دن کسی نے کہا کہ یہ مجاہد لڑنے والے دہشت گرد ہوتے میں نے کہا ذرا فتوا اوپر سے شروع کرو کیونکہ لڑنے والوں کے نام میں بتاتا جاتا ہوں دہشت گردوں کے نام تم لکھواتے جاؤ علی ہم پہ کیوں ا جاتے ہو غریبوں کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا نام لکھیں اس لیے کہ قران میں اتا ہے وہ کف اللہ المؤمنین القتال اللہ ایمان والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے نے اللہ لڑتا ہے فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ کس نے قتل کیا ولکن اللہ قتلهم لیکن نا تو ان چھ میں ان کا لاکل ناصبر والا اس میں سے ہے نا یہ اللہ لفظ اللہ اس کے اسم ہو گیا لیکن قطلہ ہم میں قتلہ کا فائل کون ہے اللہ ہوا ہے اور ہوا راجے کس کی طرف لفظ اللہ کی طرف تو پرچہ کاٹو ذرا تھوڑا سا ولاکن اللہ قطع اللہ نے ان مشرقوں کو قتل کیا ستر کی لاشیں پڑی ہیں صحابہ کہہ رہے تھے اللہ ہم نے مارا اللہ کہتا ہے نہیں تم اپنے نام پر جانا کٹواؤ میں کٹواتا ہوں ولاکن اللہ قطل جس کے نام کٹ گیا اللہ لکھ دی دہشت گردوں کی فہرست نمبر دو نہیں میں دہشت گردوں کی فہرست میں لکھوا رہا ہوں نمبر دو ربل ملائی کتی انت الدین فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فغریب مِنْهُمْ كُلَّ بنان اللہ تعالی جکرائل امین اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نو سو یا ایک ہزار فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ زمین پہ میں تمہارے ساتھ ہوں ایمان والوں کے ساتھ مل کے لڑو اور ٹریننگ تمہیں میں دے رہا ہوں استاد تمہارا میں گردنوں پہ جا کے مارنا پوروں پہ جا کے مارنا ٹرینگ دینے والا کون لینے والا فریش سے نام لکھ لکھوا رہا ہوں صحیح حدیث سے ثابت ہے ان فریشتوں کے سردار کون تھے جو بدر میں اترے تھے جبرائیل امین اور 999 سو ان کے ساتھ اور سے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی انہوں نے لکھ لیا نام بھائی ابھی زندہ ہیں یہ لوگ یہ جتنے میں لکھوا رہا ہوں یہ سارے کیا ہیں زندہ ہیں اور سارے فدائی پھر اس میں تیسرا نام لکھو من نبی فات اللہ ماحو ربی یون قطیر دوپہر سے کٹھے کہ بہت سارے نبیوں نے قتال کیا لڑائی کی اور ان کے ساتھ بہت سارے ربی بھی تھے اللہ والے بھی تھے تیسرے نمبر پہ آگے نبی اور چوتھے پہ آگے کون اللہ والے سورہ بقرہ کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ایمان والے اور اصل نیکی کرنے والے کون ہیں ان کی صفات آئی ہیں وسفا بین الاسائی وحین الباس جنگ کے وقت چٹ جانے والے لڑنے والے ہم صادقون یہ لوگ سچے ہیں تو دنیا کے سارے سچوں کو بھی لکھ لو فہرست محمد الرسول اللہ والذین علی الکفار مصلحت نہیں تھی محمد اللہ کے رسول صحابہ ان کے ساتھ کافروں پہ سخت ہیں اپنوں پہ نرم لکھو پرچہ ان کے خلاف فرست بن گئی آپ لوگوں کی ان سب کے ساتھ لفظ جہاد آیا ہے لفظ قتال آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جہاد کے تو یہ مانا بدل دیں گے لیکن قتال کے کیا مانا بدلو گے ولا کن اللہ قطعیبو مارونا کل بلان